سس گ پہ یہ ظلم کیسا ہو گیا اسگر رے پہ یہ ظلم کیسا جب دیکھا پسر کو اور سک جب لشکری حسین میں کوئی نہیں رہا سرور نے جھک کے کان میں بچے سے کچھ کہا بچہ تڑپ کے باپ کی گودی میں آ گیا خیمے میں ایک شور اٹھا وہ مسیح بتاؤ خیمے میں ایک شور اٹھا مصیبت کسمت قسمت مذاق اڑانے لگی ماں کے پیار کا ماں ناز بھی نہ اٹھا سکی شیر خار کا ماں ناز بھی نہ اٹھا سکی شیر خار با زیر اباؤ لے چلے حسین حدیع اخیر پیش خدا لے چلے حسین آئنا حیات وفا لے چلے حسین نی سی جان برائے قضا لے چلے حسین نی سی جو برائے قضا دے چلے حسین یوں دستے شاہ یوں دستے شاہ دین پہ تھا بچہ رباب کا جیسے ورک کھلا ہو خدا کی کتاب کا جیسے ورک کھلا ہو خدا کی کتاب کا اسکر کو دفن کر چکے جب شاہ ان جاؤں رہ رہ کے قلب گیتی سے اٹھنے لگا دعاں صبر حسین دیکھ کے کہتے تھے دو جہاں یا رب یا رب حسین ابن علی پہ ہو مہربان یا رب اسے نپرے آئی پہ مہربان اٹھے گا آج کس طرح قبر صغیر سے لپٹا ہوا ہے قلب و جگر ماں کا تیر سے لپٹا ہوا ہے قلب و جگر ماں کا تیرے کھوئے ہوئے تھی خیمے میں ماں اپنے بال کو یا شرم کھائے جاتی تھی زہرا کے لال کو پاسے وفا سے اہم تھا و خیال کو نیند آ رہی تھی ہاشمی روبو جلال کو جذبہ جہاد قلب امامت کو دے دیا اصغر کہوں شکو ہے نبوت کو دے دیا اصغر کہوں شکو ہے نبوت کو دے دیا اجر کو اللہ لاشِ لاشیر رکھ کے نہ جب گھر میں آ سکی منت نہ بے زباں کی مادر پڑا سکی معصوم کو سینے سے اپنے لگا سکی گودی کا لال کھو کے نہ آنسو بہا سکی ایک آہ تھی ایک آہ تھی کہ منہ سے کالجا نکل پڑا آنکھوں سے خون کا دریا ابل پڑا آنکھوں سے کا دریا بن پڑا یا شاہدین یا شاہدین پناہ خدا کی دہائی ہے اتنا بتائیے کہاں چوٹ آئی ہے نہ بتائیے کہ کہاں چوٹ آئی ہے بچے نے میرے کون سی بستی بسائی ہے موت آئی ہے صغیر کو یا نیند آئی ہے والی میں ماں ہوں اشکوں کی چادر چڑاؤں گی جنگل میں اپنے لال سے ملنے میں جاؤں جنگل میں اپنے لال سے ملنے میں جاؤں کی اجرو کو میں نا کرتی تھی بہن مادرے اصر جی سر تجھ کو کفن نہ دے سکی یہ تیری نوکھا آہوں نے آہوں نے کر دیے ہیں میرے چھننی دلو جگر ماں سے خفا نہ ہونا کہ ماں کو نہیں خبر تا عمر میرے لال تا عمر میرے لال تیرا غم مناؤں گی جب تک جیوں گی جب تک جیوں گی سائے میں ہر کس نہؤں گی ہر کس نام ہر کس نم ہو